جس انداز سے آپ, حضر آپ کو سبق دیے تھے تو آپ نے اور بھی سیزے نکالنے کی کوشش کی ہوگی تو سبق شروع کرنے سے پہلے ہم ایک مرتبہ پھر ایک سیفا نکالے سے کسی نے اگر کوئی سیزا نکالا ہے تو ذرا وہ سیزا لکھ دیجیے جو باتیں میں نے آپ کو بتلائی تھی نا ایک ترتیب سے کہ ایک سرقے کے بارے میں یہ یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے تو اگر آپ میں سے کسی ساتھی نے کسی لفظ نے وہ باتیں نکالی ہیں تو ذرا لکھ دیجئے ہم اسی کو دوبارہ لکھتے ہیں دیکھو ایک لفظ دیکھیے جی امید ہے آپ کو سب کو نظر آ رہا ہوگا یہ لفظ تو کیا لکھا ہوا ہے ف زو فو کو تو فرضوں لفظ ہے اور ہمیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اپنی اصل پر نہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کی اصل نکالنی پڑے گی اس میں جو زائد چیزیں ہیں ان کو کرنا پڑے گا اور پھر ہمیں اس کی اصل معلوم ہوگی پھر اس کو بھی ہمیں اصلی حالت کی طرف لانا پڑے گا تو تب جا کے ہم اس چیزے کے بارے میں اب تک پڑا ہے وہ بتانے کے قابل ہو سکیں گے ٹھیک ہے چنانچہ ہم نے اس میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ فا فضوق یہ جو فا ہے اس کا سیتے سے تعلق نہیں ٹھیک ہے تو فا مختلف مقاصد کے لیے آتی ہے کہیں حروف یاطف میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے تو بہرحال اس فا کا سیرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لہذا ہم نے فا کو علیحدہ کر دیا کیونکہ اس کا تعلق نحو کے ساتھ ہے سیوا نہیں ہے اور سیوے سے ہم بحث کر رہے ہیں تو جو چیز جی سیرے میں نہیں اس سے ہم بحث بھی نہیں کریں گے تو فا کو ہم نے علیحدہ کر دیا تو کیا رہ گیا زو قوق قو اب دیکھیے آخر میں واؤ ہے اور واؤ کے بعد الف بھی ہے اور میں نے بتلایا کہ کتابت کے اصولوں میں یہ ہے کہ واؤ جو جمع کے لیا ہے اس کے بعد الف لکھا جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی جمع کا سیغا ہے کیا ہے یہ کوئی جمع کا سیغا ہے زو تو اس جیسا کوئی ہم نے ضرور سیغ بھی پڑھا ہے تو ہم نے جو پڑی ہوئی باتیں ہیں ان میں جب نظر دوڑائی تو ہمیں پتا چلا کہ ہاں قولو, قولو زوکو قولو اور قولو کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ جمع کا سیوا ہے اور اس کا واحد آتا ہے کل قل کے بارے میں شروع سے علامت مزار تا کو ہٹا دیا جب تم نے علیحدہ کیا تو آخر میں امر کے آخر میں جزم دیتے ہیں تو بن گیا ضرورت نہیں کیا بن گیا اور واؤ بھی ساکن ہے مدہ بھی ہے تو لہٰذا ہم واؤ کو بھی حذف کر دیا تو قل سے جب ہم نے تسمیہ کا سیگا بنایا تو ویسا بننا چاہیے کہ اسی کے آخر میں الف لگا دیتے ہونا چاہیے یہ بات ایک نک شاید گزری نہیں چونکہ ابھی ایسا موقع نہیں آیا تھا تو یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے نئی بات بلکہ اس کو اپنے پاس محفوظ بھی فرما لیجئے تھوڑا سا پھر پیچھے جاتے ہم کیا بنائیں گے ٹھیک ہے نا اب یہاں دیکھیے ہم نے واؤ گرائی ہے کیوں واؤ کو ہزار کیا ہے اجماع ساکنین کی وجہ سے کول واؤ بھی ساکن ہے بھی ساکن ہے وا بھی ساکن ہے اور لام بھی تو اس عارض کی وجہ سے ہم نے واؤ کو ہزف کیا کہ دو ساکن جمع ہو رہے ہیں پہلا ساکن مدہ ہے پیدا یہ ہم نے پڑھا کہ جب دو ساکن جمع ہوں اور ان میں سے پہلا ساکن مدہ ہو تو پہلے کو حزف کر دیتے ہیں پول سے پل ہوا لیکن اب دیکھیے جب ہم نے تصویرہ بنایا یعنی اس کے آخر میں الف لگایا تو دیکھیے وہ لام اس وقت ساکن تھا اب کیا بن چکا ہے کلا اس لام پر فتح آ چکا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ لام ساکن نہیں رہا یعنی اس کو اسی الفاظ میں یوں کہیں گے کہ اس حرف ال کو حضرے کا جو سبب تھا جو عارض تھا وہ ختم ہو گیا وہ عارض کیا تھا وہ سبب کیا تھا کہ لام ساکن ہے لیکن جب ہم نے تسنیا بنایا تو وہ عارض ختم ہو تو لہذا قائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی حرف علت کسی عارض کی وجہ سے اگر اس کو حذف کیا ہے اور جب وہ رکاوٹ وہ عارض ختم ہوگا تو وہ حرف علت واپس آ جائے گا بات سمجھ میں جب کوئی حرف علت کسی عارض کی وجہ سے حذف کیا جاتا ہے تو اس عارض کے حرف علت دوبارہ واپس آ جائے گا تو قل سے ہم کلا لیں گے بلکہ وہ واؤ جو کسی وجہ سے لام کے ساکن ہونے کی وجہ سے حذف ہوا تھا لیکن جب تسنیا کا علیف آخر میں لگایا اور الف چاہتا ہے کہ میرا ماقبل مفتوح ہو تو ہم نے لام کوتا دیا تو لہذا اس واؤ کو بھی واپس لے آئے گی کیوںکہ اب دو, دو ساکن جمع نہیں تو لہذا کیا بن جائے گا قولا اسی قولا کے آخر میں جمع کا سیرہ بنانے کے لیے ہم نے واؤ کا اضافہ کیا تو کیا بن گیا قولو کیا بن گیا قولو ماں ہوا کہ قولو کو بنایا ہے ہم نے مظاہر جمع مذکر حاضر کیونکہ امر کے بنانے کا فائدہ آپ نے پڑھا جی کیسا بنا تسمیہ کیسے بنا اچھا اچھا اللہ جی کہ بات پول میں پھر بتاتا ہوں خولو. خولو مزارے کو بناتے ہیں ابھی آپ لکھے مت ابھی آپ میری طرف متوجہ ہوئے. یہ بات ویسے بطن. لکھنے کے وقت آپ کو لکھوانے والی باتیں لکھوا بھی دیں گے ابھی آپ سمجھیں اور یہ تو ہم نے کافی دن ان شاء اللہ اس کو آپ کو اتنا سمجھانا آپ کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو, تو آپ پوری توجہ کریں پوری توجہ میری طرف کریں ٹھیک ہے دیکھیے قولو جمع مذکر حاضر امر معروف کا سیگا ہے اور حصہ اول کے اندر آپ نے پڑھا کہ امر کا جو سنانا ہے مظاہرے کے اسی سیخے سے بناتے ہیں تو یہ قولو امر جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے تو اس کو سحر کے کہ ہم نے مزار جمع مذکر حاضر سے بنایا ہے تو ہم دیکھ جمع مذکر حاضر کیا ہے تو مزار جمع مذکر حاضر ہم نے اس کے بارے میں غور تو وہ ہمیں ملا ہے جی پکول کیسے بنایا کہ شروع سے آرام تے مزارے کو حذف کر دیا اور آخر میں نون ایرابی گرا دیا تو تک سے کیا بن گیا کو لیکن اب ہم اصل معلوم کرنا چاہتے ہیں یہ کولو تقو لونا ان میں بھی تبدیلی ہوئی ہے تقولونا یہ سیوا نیز کا وزن نہیں ہے یہ بھی اپنی اصل پر نہیں ہم اب بالکل اصل نکالیں گے کیونکہ ہم نے وزن نکالنا ہے تو ہم تقونا کی اصل نکالتے ہیں تو تقولون اصل میں تھا تخو تقولون تک تھا تخو لونا بر وزن تف او اصل میں تک و لونا بر وزن تف او لونا کالا یا آپ نے پڑھا وہ قائدہ جاری ہوا واؤ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی تک سے لونا سے ہے تو معلوم ہوا کہ تکو اصل میں کیا تھا تک وہ لونا تک وہ لونا ٹھیک ہے وہ لونا اصل میں وہ لونا اب دیکھیے تک و لونا وا متحرک ماقبل حرف ساکن ہے قاعدہ ہے یا والا قاعدہ آپ نے پڑھا واؤ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیتے ہیں تو تک سے کیا بن جائے گا تک لیکن چونکہ اس وقت ہم نے اصل نکالنی ہے وزن نکالنا ہے اس لیے ہم بالکل اصل نکالیں گے جس میں کوئی نہ ہوا تو دیکھیے تک اس سے جب مذکر کا سیغا ہے اس سے امر کا سیغہ بنائیں گے تو شروع سے الامتے مظاہرے تا کو دور کر دیا اور آخر سے نون عرابی کو حذف کر دیا اب دیکھیے قاف ساکن ہے واؤ پر ضمہ ہے قاف ساکن ہے اور ساکن سے ابتدا مشکل ہے تو لہٰذا ہم نے اس کو اس کے شروع میں حمزہ وصل لے کر آئے اور آئین کلمہ لما چونکہ مضمون ہے تو حمزہ وصل بھی مضمون لے کر آئے تو کیا ہوا تقولو سے کیا بنے گا اخ شروع سے علامت املانے مد... کا فائدہ یہ ہے کہ امر کا جو سیگا بنانا ہے مزارے کے اسی سیگے سے بناتے ہیں چنانچہ شروع سے علامت مذارب تقبولون پر نظر کریں شروع سے علامت مذارب تکوہ ہمزہ وصل اور کیونکہ عین کا اس لیے ہمزہ وصل شروع میں مذموم لے کر ہے اور آخر سے نون اعرابی کو حذف کر دیا تو تقولون سے کیا بن گیا تقو قبولون کو لونا سے کیا بن گیا اقولو تو ایسے ہی جس سیوے کے بارے میں ہم بحث کر رہے تھے تو کیا ہے وہ سیوا زوقو زوقو کی بجائے زوقو تو یہ بھی اصل میں تھا زوقو جیسے کولو اصل میں اک ہے تو ایسے ہی زوقو یہ بھی اصل میں ہے تو زوقو یہ بھی اصل میں کیا ہے از وقو ہے جیسے اقبول ایسے ہی روق اصل میں از وقوزنف اولو ٹھیک ہے اف اب دیکھیے ہمیں حروف اصلی بھی معلوم ہو گئے مادہ بھی معلوم ہو گیا سیوا بھی معلوم ہو گیا ایک اور لفظ دیکھیے تھوڑا سا اس سے ذرا آسان جی لم یوس لم یو میری آواز تو آپ ساتھیوں تک پہنچ رہی ہے نا جی لم یوس در اصل لم یوس اپنی اصل حالت پر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو کیا کہیں گے لم یو در اصل لم یو سرفو ہے آپ کہیں گے لم تو شروع میں حرف ہے یو شریفو ہونا چاہیے نہیں ایک گردان ہم نے ایسی بھی پڑھی کہ جس کے شروع میں لم آتا ہے تو یہ لم علیحدہ نہیں بلکہ یہ سیغے کا حصہ بن چکا ہے ٹھیک ہے تو لم یو یہ سیخا ہے تو لم یو شریفو در اصل لم یو ہے اچھا اس کا وزن نکالیے وزن کیا آئے گا بر وزن لم جی او لم یو سریفو بر وزن لم یوف ایلو یف آلو نہیں جیسے لفظ ہے ویسے ہی وزن نکالنا ہے وزن کا مطلب معروف کے بدلے معروف مجہول کے مقابلے میں مجہول ساکن کے مقابلے میں ساکن متحرک کے مقابلے میں متحرک مفتوح کے مقابلے میں مفتوح مکسور کے مقابلے میں مکسور تو دیکھیے لم یو شریفو اس میں یا مضموم ہے تو لہذا لم یو فعلو اس میں بھی یا مضموم ہے اگر آپ کہیں لم یو شریفو بر وزن لم یا تو یہ بالکل وزن نہیں اس کا وزن صرفی نہیں ہے اس لیے کہ اس میں یا مضمون ہے اور وزن کے مفتو نکال رہے ہیں اس میں عین کلمہ مقصور ہے اور وزن میں آپ عین کلمہ کو مفتو بنا رہے ہیں تو یہ اس کو ہم اس کا وزن نہیں کہیں گے وزن کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اس کے برابر برابر ہو ٹھیک ہے تو لم یو شریفو بر وزن لم یو لم یو اب فائلو اب ہمیں ابواب کے اندر کرنا پڑے گا کہ کون سا باب ہو سکتا ہے نسر بھی تو نہیں کیونکہ اس کا وزن آتا ہے وہ تو لم سورو ہونا چاہیے فاتح بھی نہیں وہ فعلو کا وزن ہے یفتاحو ذربا بھی نہیں وہ یزریبو ہے یف یہ تو یو ہے تو ہم نے غور کیا کہ صرف دو دو ایسے افواب ہیں کہ جن کے معروف میں بھی انامت مظاہرے مضمون ہوتی ہیں دو ایسے باب ہیں کہ جن کے معروف میں بھی علامت مظاہرے مضموم ہوتی ہے اور وہ دو ابواب سناسی مزید بھی کے ہیں ایک باب افعال ہے اور دوسرا باب تفعیل ہے کہ ان دونوں ابواب کی علامت مضارے معروف اور مجمول دونوں میں مضموم ہوتی ہے افاہلہ یوف معروف کے اندر اور اف علا مجہول کے اندر اسی طرح فعل یوفا علو تفائی شررف تو دیکھیے یوف علو یوسرریفو تو علامت مظاہر معروف میں بھی مضمون ہے تو معلوم ہوا کہ یہ ان دو میں سے کوئی باپ ہے تو یوس ریفو بروزن یوفا تو نہیں ہو سکتا اس لیے یوس ریفو بروزن اور اس سے ملتا جلتا مشہور وزن ہم نے پڑھا باب افعال کی, کی مثال وہ ہے یکرمو تو محبوبہ کے یہ یکرمو کی طرح ہے لم یوس ریفو بر وزن لم یو جیسے لم یکرمو تو یہ اگر چند باتیں ہمیں معلوم ہو جائیں تو پھر باقی باتیں بتلانا کہ یہ سہ اقسام میں کیا ہے شش میں کیا ہے ہفت میں کیا ہے باقاعدہ کون سا جاری ہوا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اور بحث اور سیوا کون سا ہے ماتا کیا ہے تو یہ باقی باتیں بتانا ہمیں بہت آسان ہو جائے گا تو انہی اسی ایک لفظ لم یوس کو آپ نے دوبارہ پوری تفصیل سے حل کرنا ہے اسی پر اتفاق کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ